صحمن وحیم الرحم صلی اللہ, اللہ علیہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ میں موجود تمام واٹس ایپ اور باقی تمام واٹس ایپ اور برادر خارن سب کچھ مصیحبہ سلامات کرتے ہیں ہمارے سلسلہ درساہ قائد نور شاہ کتاب نبادشاہ سوالن جواباً میں سے درس نمبر گیارہ اور یہ درس میراج مصفحہ صلی اللّہ علّم پر اعتقاد کے بارے میں ہیں اور اس سلسلے میں اچانک سوالات اور ان کے جوابات کی صورت میں میرا جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختصر عقیدہ جو حضرت شاست محمد نرواس نے اصول اعتقاد بیان فرمایا ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تو اس میں سوال پہلا سوال جو ہے سوال نمبر بتیس سے شروع ہوتا ہے یہ بات تو سوال نمبر بتیس معراج کے کیا معنی وہ مفہوم ہے یعنی معراج لغت میں اصطلاح میں کس کہتے ہیں یہ سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے لغت میں عروج سے ہے عروج سے ہے یعنی عروج کے معنیٰ اوپر چڑھنے کے معنیٰ میں معراج یعنی عروج سے عروج کے اوپر چڑھنے کے معنیٰ میں لیکن اصطلاح شرح میں ہاں میں قرآن کی اصطلاح میں حدیث کی اصطلاح میں معراج وہ صبر ہے جو کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب بندے حبیب کبریا نبی آخر زمان حضرت محمد مصفحٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائیس رجب مرجب کی رات ستائس رجب المرجب کی رات مسجد الحرام سے مسجد اقسا تک آپ کو لے گئے اور پھر مسجد اقصا سے ساتویں آسمانوں کی سیر کراتے ہوئے بہت سے انبیاء و ملائک سے ملاقات کرائیں پھر عرش مع پر تشہیر بھی گئے جہاں بھیش اور دوزہ کے علاوہ کائنات کے بہت سے حقائق اور آیات قبر اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھے اور اس سفر کو اس نورانی سفر کو جو اللہ کے پیارے نبی کے لئے سے اسے معراج کہتے ہیں تو معراج کے یہ مختصر لوی اور مانا مفہوم ہے اصلاحی لغت شرح میں کس کہتے ہیں لغت میں کس کہتے ہیں اور سوال نمبر تینتیس جو ہے معراج مصطفیٰ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے ہاں جی اس سلسلے میں جو ہے شاہ سید علیہ رحمٰ کے اسرتقادیہ میں ایک مختصر عبارت ہے اسی کا ترجمہ آپ لوگوں کو پہنچا رہا ہوں تو میں سوال نمبر تینتیس ہے معراج مصطفیٰ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونی چاہیے تو اس کا جواب معراج کے بارے میں حضرت شاہ سید محمد نوروش علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ معراج کے بارے میں اس بات پر عقیدہ رہنا واجب ہے شا سے فرماتے ہیں معراج کے بارے میں اس بات پر عقیدہ رہنا واجب ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے معراج کا معنی آپ کو بتایا اس میں مسجد اعصاد سے مسجد حرم سے مسجد آساد تک پھر ساتوں آسمانوں ارشم اللہ بہ جانم ان سب کا سیر کرایا اس ایک رات کے اندر اور بہت سے اللہ کی بڑے بڑی نشانیاں دکھایا اس کو معراج بولتے ہیں تو جو ہے یہ عقیدہ رہنا میں اس بات پر عقیدہ رہنا مہراج کے بارے میں واجب ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے آپ وہ ہم بلندیوں پر عروج فرمانے کے لیے یعنی آسمانوں پر عروج فرمانے کے لیے موزون اور مناسب جسم جو ایک ہلکا پھلکا لطیف اقتصادی جسم ہے یعنی خواب اور بیداری کے درمیان کا ایک جسم یہ جسم ثقیل جسم یعنی اس جسم نہیں بلکہ ایک لطیف جسم ہے ایک نورانی جسم ہے اور لطیف جسم ہے اس میں آپ نے یہ سفر کیا شاسی درماتے نہ مکمل خواب میں آپ نے یہ سفر کیا نہ مکمل اس باری جسم کے ساتھ بلکہ ایک لطیف جسم کے ساتھ جیسے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ کے جسم کا سایہ نہیں تھا ہاں یہ جی تو یہیں سے بھی میں آتا ہے آپ کے جسم کے اندر ایک لطافت تھی جو عام لوگوں میں نہیں تھی تو لہٰذا فرماتے ہیں آپ جو ہے موضوع اور مناسب جسم جو ایک ہلکا ہلکا لطیف اقتصادی جسم ہے کہ ہمراہ آپ سارے آسمان عبور کر گئے اور اس کے ساتھ ساتھ آسمانوں کے دروازے بھی کھلتے گئے اور آسمانوں میں کسی قسم کا جوڑ توڑ لازم نہیں آیا آپ کا آسمانوں سے گزرتے گئے لیکن آسمانوں میں کسی قسم کا جوڑ توڑ نہیں آیا کیوں کیونکہ آپ نے ایک خفیف لطیف اور اقتصابی جسم کے ساتھ یہ سفر کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے یہ سب ممکن ہے کیونکہ وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے لہذا وہ اپنی اس کے عظیم قدرت کے ذریعے ذات پاگنی مختصر لمحے میں ہاں جی ہزاروں سال کے سفر کو ایک ہی رات کے اندر اللہ نے آپ کو سفر یہ سفر کرا کے اس کائنات کے بڑے بڑے آیات اللہ کی نشانیوں کو دکھا کر اور بےحچہ نم کا بھی نظارہ کرا کے ہاں جی ارشم محلہ تک کے سفر کرا کے کعبہ قوس نوازنا کے منزل پر پہنچا کے آپ کو پھر واپس لایا اور یہ سفر آپ کے ساتھ خاص سے انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے آپ کو بھی ملکوت آسمانوں میں لے گیا لیکن جو ہے جس انداز میں معراج رسل اللہ کے بارے میں آیا کسی بھی نبی کے بارے میں قرآن باغ میں نہیں آیا سوال نمبر چونتیس کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراش کا یہ عظیم رتبہ عطا فرمایا ہاں جی آپ کو تو سوال یہ تو کیا آپ نے اپنی امت کے لیے بھی کوئی معراش عطا فرمایا ہے آپ خود تو معراج پہ گیا یہ بلند مقام حاصل ہوا ہے اور تو کیا اللہ نے کیا آپ نے امت کے لیے بھی کوئی معراج عطا فرمایا ہے تو جواب جی ہاں ہم نے ہمیں بھی ایک معراج دیا ہے آپ نے ہمیں نماز کو معراش کے طور پر عطا فرمایا ہے چنانچہ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا اصلا تو معراج نماز مومن کی مراج ہے ہاں جی اصلاۃ میرا اجلمن فرمائے نماز مومن کی معراج ہے کیوں, کیوں کی؟ کیونکہ کیونکہ معراج مصطفیٰ میں سب سے عظیم فضلت کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا مقام تھا قرآن بھی فرماتے ہیں ہاں جی اللہ سے مراج مصطفیٰ میں سب سے عظیم فضلت جو آپ کو اللہ نے عطا فرمایا وہ اللہ سے ہم کلامی کا مقام تھا اور یہ مقام نماز کے ذرے مومن کو بھی عطا فرمایا ہاں جی نماز کے ذرا اللہ نے مومن کو خود اللہ سے ہم کلامی کا, کا رتبہ عطا فرمایا اور یہ مقام عطا کیا کیوں ہے کہ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے دوسرے حدیث میں کہ المسلیون جربہ ہاں جی المسلی یعنی نماز گزار یونانج ربہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے یعنی بندہ جب یعنی نماز گزار اپنے پروردگار سے ہم کلام اور سرگوشی کرتا ہے آپ نماز کے اندر جو کچھ پڑھ رہے ہیں اللہ سن رہے ہیں نماز کے اندر کے کلمات پہ آپ غور کریں اس کا کچھ ایسا اللہ آپ سے بات کریں کچھ ایسا آپ اللہ سے بات کریں ہاں اسے شریف کے اندر آپ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے بسم اللہ سے لے کر مالکی یوم تک اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی عظمت آپ کو سمجھا رہے ہیں اپنی کلائم پاک کے ذریعے سے کہ میں ایسا اللہ ہوں میں رحمان الرحیم اللہ ہوں میں رب العالمین ہوں میں مالکی یوم ہوں کہ اللہ اپنی عظمت آپ کو سمجھا رہا ہے ہاں جی اور پھر یا کا نام دوست آخر تک بندہ اللہ کے حضور میں اپنی دعا کر رہا ہے اللہ سے ہاں جی الب اور بندگی کا اللہ کے ہی مدد سے اس کی توحیق سے بندگی کا اظہار کر رہے ہیں اللہ سے سراۃۃ المسکیم کے لیے دعا فرما رہے ہیں اور اللہ تعالی سے ہاں جی اور اللہ کے غضب شدہ راستوں اور گمراہ راستوں سے اللہ کے پناہ آئیں تو آپ علم ہی کے اندر دیکھیں کچھ ایسا اللہ کا ہے کچھ ایسا بندے کا ہے المشریف بندہ اور اللہ بندہ اور اللہ میں ففٹی ففٹی ہے تقسیم ہے دونوں ہم کلامی کی کیفیت موجود ہے اس کے علاوہ باقی تمام دعائیں اس کے اندر آپ پڑھتے ہیں وہ سب ہم کلامی ہی کی کیویت ہے اور اس لیے نماز کے اندر ہاں جی ہے اور آپ کے لیے کھانا پینا ہر چیز ممی کسی اور سے بات کرنا صرف اللہ ہی سے آپ کو ہم کلام رہنا ہے لہذا فرمائیں چنان جاپ کا فرمان المسلیونج ربا نماز گزار اپنی پرورگرگاہ سے ہم کلام اور سرگوشی کرتا ہے اس لیے فرماتے ہیں نماز کے دوران مومن تمام دنیاوی امور سے کٹ کر ہاں صرف اور صرف اپنے مولا کریم کے حضور حاضر ہو کر اس سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے مومن ہاں جی اللہ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے لہذا بندے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی اس معراج کی فضلت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی نماز کو غفلت سے نہ پڑے آزان گرامی کیونکہ نماز کے اندر آپ اللہ سے ہم کلام ہیں آپ اللہ سے سرگوشی کریں آپ نماز کے اندر یوں سمجھو عرش محلہ پہ اللہ کے حضور میں آپ کے روح حاضر ہیں اور اللہ سے گفتگو کریں تو یہ معراج اللہ تعالیٰ نے حب النبی کے برکت سے ہمیں بھی عطا فرمایا ہے نبی رحمت نے تو اس کا ہمیں قدر کرتے ہوئے نماز کو پابندی سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے تمام واجبات ارکان مصابط کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ پوری توجہ اور حضور قلب سے اس حضوری کو درا کرتے ہوئے کہ میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں اور اللہ سے ہم کلام ہوں اس کیفیت کو درہ کرتے ہوئے اگر ہم نماز پڑھیں تو سمجھو آپ کو بھی اللہ نے ایک معراج عطا فرمائے تو میری دعائیں اللہ تعالیٰ نے اس پاک مسلک کے نورانی عقائد کو جان کر سمجھ کر ان کو سینے سے لگانے کی توفیق دے دے اور ان کو اپنا عقیدے کا حصہ بنانے کی توفیق دے دے اور اللہ ہم سب کو نماز کے اس عظیم معراج کی حقیقت کو سمجھنے کی درخت کرنے کی پانے کی توفیق عطا فرما امین رب العلم